پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور باہم مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے ونون تر اور تم میراث کا سارا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو لم اور تم مال سے جی بھر کر پیار کرتے ہو ادے دکھ اب دیک نہیں جب زمین خود ہرگز نہیں جب زمین خوب کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دی جائے گی وجہ میں لکھوں اور آپ کا رب اور فرشتے صف در صف آئیں گے وَجِئَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرًا اور اس دن جہنم سامنے لائی جائے گی اس دن انسان اپنے کرتوت یاد کرے گا اور یہ یاد کرنا اس کے لیے کیوں کر مفید ہوگا یا قول یا لیتنی قدمت لحیاتی وہ کہے گا کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا فیومئذ اللہ یعذب عذابہ احد چنانچہ اس دن اس جیسا عذاب دینے والا اور کوئی نہیں ہوگا ولا يوثق وثاقه أحد اور اس جاسا جاكرن والا بھی اور کوئی نحی ہوگا يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةِ اَا مُطْمَئِن رُوح اِرْجِعِي إِلَى ربك راضية تو اپنے رب کی طرف چل اس حال میں کہ وہ تو اس سے راضی وہ تو جسے راضی تو اپنے رب کی طرف چل اس حال میں کہ تو اس سے راضی وہ تو جسے راضی فید و فی پھر تو میرے پھر تو میرے بندوں میں داخل ہو جا وہ خلی اور میری جنت میں داخل ہو جا اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف یعنی جس طریقے سے بھی حاصل ہو حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے لم یعنی جمع یعنی سارا کا سارا پھر جم ان بیمان بہت پھر یعنی تمہارا عمل ایسا نہیں ہونا چاہیے جو مذکور ہوا جو مذکور ہوا کیونکہ ایک وقت آنے والا ہے جب ایسے اور ایسے پھر کہا جاتا ہے کہ جب فرشتے قیامت والے دن آسمان سے نیچے اتریں گے تو ہر آسمان کے فرشتوں کی الگ صف ہوگی اس طرح سات صفیں ہوں گی جو زمین کو گھیر لیں گی پھر ستّر ہزار لگاموں کے ساتھ جہنم جکڑی ہوئی ہوگی اور ہر لگام کے ساتھ ستر ہزار فرشتے ہوں گے جو اسے کھینچ رہے ہوں گے بحالے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو بیالیس و جامع اخترمدی حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو اسے عرش کے بائیں جانب کھڑا کر دیا جائے گا پس اسے دیکھ کر تمام مقرب فرشتے اور انبیاء گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے اور یا ربی نفسی نفسی پکاریں گے بحوالے فتح القدیر پھر یعنی یہ ہولناک منظر دیکھ کر انسان کی آنکھیں کھلیں گی اور اپنے کفر پر نادم ہوگا لیکن اس روز ندامت اور نصیحت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا پھر یہ افسوس اور حسرت کا اظہار اسی ندامت کا حصہ ہے جو اس روز فائدہ مند نہیں ہوگی پھر اس لیے کہ اس روز تمام اختیارات صرف ایک اللہ کے پاس ہوں گے دوسرے کسی کو دوسرے کسی کو اس کے سامنے دم مارنے کا حوصلہ نہیں ہوگا دوسرے کسی کو اس کے سامنے دم مارنے کا حوصلہ نہیں ہوگا حتیٰ کہ اس کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کی سفارش تک نہیں کر سکے گا ایسے حالات میں کافروں کو جو عذاب ہوگا اور جس طرح وہ اللہ کی قید و بند میں جکڑے ہوں گے اس کا یہاں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ جائے کہ اس کا کچھ اندازہ ممکن ہو یہ تو مجرموں اور ظالموں کا حال ہوگا لیکن اہل ایمان وطاط کا حال اس سے بالکل مختلف ہوگا جیسا کہ اگلی آیات میں ہے پھر یعنی اس کے اجر و ثواب اور ان نعمتوں کی طرف جو اس نے اپنے بندوں کے لیے جنت میں تیار کی ہیں بعض کہتے ہیں قیامت والے دن کہا جائے گا بعض کہتے ہیں کہ موت کے وقت بھی فرشتے خوشخبری دیتے ہیں اسی طرح قیامت والے دن بھی اسے یہ کہا جائے گا جو یہاں مذکور ہے حافظ ابن کثیر نے ابن اثاکر کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو یہ دعا پڑھنے کا حکم دیا اللہ قباق و, و, و تقنقاق بہوالِ ابن کثیر ضعیف مطلب اے اللہ میں تجھ سے ایسے نفس کا سوال کرتا ہوں جو تیرے ساتھ مطمئن ہو تیری ملاقات پر یقین رکھے تیرے فیصلوں پر راضی رہے اور تیرے دیئے ہوئے پر کنات کرے سامعین کرام یہاں تک تمام ہوتی ہے سورت الفجر اور اب آغاز ہوتا ہے صورت البلد کا تو سورت البلد ایک مکی صورت ہے اس کے آیات ہیں بیس اور رکو ہیں ایک تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہائیت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے لا اقسم بہذا البلد میں قسم کھاتا ہوں اس شہر مکہ کی وَأَن تَحِلُّم بِهَذَا الْبَلَدِ اور آپ کے لیے اس شہر میں لڑائی حلال ہونے والی ہے اور قسم ہے والد آدم کی اور اس کی اولاد کی بلا شبہ ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے ان لن يقدر عليه احد کیا وہ سمجھتا ہے کہ اس پر کوئی بھی قابو نہ پا سکے گا وہ کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال لٹا دیا سب عہد کیا وہ سمجھتا ہے کہ اسے کسی نے نہیں دیکھا جن کیا ہم نے اسے دو آنکھیں نہیں دیں اور زبان اور دو ہونٹ وہ دین اور ہم نے اسے دونوں رستے سمجھا دیے پہلے <الْعَقَوْبَة> پھر وہ گھاٹی پر سے ہو کر نہیں گزرا وَمَا أَدْرَاكَ <الْعَقَوْبَة> اور آپ کو کیا معلوم کہ وہ دشوار گھاٹی کیا ہے فَكُّ <رَقَوْبَة> وہ ہے کسی انسان کو غلامی سے چھوڑانا أو إطعام في يوم ذي مسغبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يابهوك والدين خانا كلانا يتيما ذا مقربة كسيرش تدار يتيمكو أو مسكينا ذا متربة یا کسی خاک نشین مسکین کو ثُمَّ کَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبِرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ پھر وہ ان لوگوں میں شامل ہو جو ایمان لائے اور انہوں نے باہم صبر کی وسیعت کی اور باہم رحم کرنے کی وسیعت کی اولائک اصحاب المیمنہ وہی لوگ دائیں ہاتھ والے ہیں اصحاب بھی اور جو لوگ ہماری آیتوں کے منکر ہوئے وہی بائیں ہاتھ والے ہیں ان پر ہر طرف سے بند کی ہوئی آگ ہوگی اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف اس سے مراد مکہ مکرمہ ہے جس میں اس وقت جب اس صورت کا نزول ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مولد بھی یہی شہر تھا یعنی اللہ نے آپ کے مولد و مسکن کی قسم کھائی جس سے اس کی عظمت کی مزید وضاحت ہوتی ہے پھر یہ اشارہ ہے اس وقت کی طرف جب مکہ فتح ہوا اس وقت اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس بلد حرام میں قتال کو حلال فرما دیا تھا جب کہ اس میں لڑائی کی اجازت نہیں ہے چنانچہ حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شہر کو اللہ نے اس وقت سے حرمت والا بنایا ہے جب سے اس نے آسمان و زمین پیدا کیے بس یہ اللہ کی ٹھہرائی ہوئی حرمت سے قیامت تک حرام ہے نہ اس کا درخت کاٹا جائے نہ اس کے کانٹے اکھھیڑے جائیں میرے لیے اسے صرف دن کی ایک ساتھ کے لیے حلال کیا گیا تھا اور آج اس کی حرمت پھر اسی طرح لوٹ آئی ہے جیسے کل تھی اگر کوئی یہاں قتال کے لیے دلیل میں میری لڑائی کو پیش کرے تو اس سے کہو کہ یہ تو اس سے کہو کہ اللہ کے رسول کو تو اس کی اجازت اللہ نے دی تھی جب کہ تمہیں یہ اجازت اس نے نہیں دی بہوالے صحیح البخاری بخاری حدیث نمبر 104 سو اور صحیح مسلم حدیث نمبر 1354 اس اعتبار سے معنی ہوں گے وہقبلی اے پیغمبر تیرے لیے مستقبل میں اس شہر میں لڑائی حلال ہوگی بعض نے ہل کے معنی کیے ہیں کہ تو اس شہر میں رہنے والا ہے امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ معنی اس وقت صحیح ہوں گے جب لغت عرب سے یہ ثابت ہو کہ ہل حلن حلہ مطلب اترنا قیام کرنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے یہ جملہ معتریزہ تھا حقیقت یہ ہے کہ لغت عرب میں یہ لفظ مقیم ان کے معنی میں استعمال ہوتا ہے دیکھیے المجم الوثیق پھر بعض نے اس سے مراد حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے اولاد لی ہے اور بعض کے نزدیک یہ عام ہے ہر باپ اور اس کی اولاد اس میں شامل ہے پھر بعض نے اس سے مراد حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے اولاد لی ہے اور بعض کے نزدیک یہ عام ہے ہر باپ اور اس کے اولاد اس میں شامل ہے پھر یعنی اس کی زندگی محنت و مشقت اور شدائد سے معمور ہے امام تبری نے اسی مفہوم کو اختیار کیا ہے یہ جواب قسم ہے پھر یعنی کوئی اس کی گرفت کرنے پر قادر نہیں پھر لبیدن کثیر ڈھیر یعنی دنیا کے معاملات اور فضولیات میں خوب پیسہ خوب پیسہ اڑاتے ہیں یعنی دنیا کے معاملات اور فضولیات میں خوب پیسہ اڑاتا ہے پھر فخر کے طور پر لوگوں کے سامنے بیان کرتا پھرتا ہے پھر اس طرح اللہ کی نافرمانی میں مال خرچ کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ کوئی اسے دیکھنے والا نہیں ہے حالانکہ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے جس پر وہ اسے جزا دے گا آگے اللہ تعالیٰ اپنے بعض انعامات کا تذکرہ فرما رہا ہے تاکہ ایسے لوگ عبرت پکڑیں پھر جن سے یہ دیکھتا ہے پھر زبان سے وہ بولتا اور اپنے معافظ ضمیر کا اظہار کرتا ہے ہونٹوں سے وہ بولنے اور کھانے کے لیے مدد حاصل کرتا ہے اس کے چہرے اور منہ کے لیے خوبصورتی کا بھی باعث ہیں پھر یعنی خیر کا بھی اور شر کا بھی ایمان کا بھی اور کفر کا بھی اور سعادت کا بھی شقاوت کا بھی جیسے فرمایا سورہ دہر آئے نمبر تین ہم نے اس کو رستہ بتلا دیا ہے اب وہ شکر گزار بن جائے یا نہ شکرا ان نجدین کے معنی ہے اونچی جگہ اس لیے بعض نے یہ ترجمہ کیا ہے ہم نے انسان کی ماں کے دو پستانوں کی طرف رہنمائی کر دی یعنی وہ عالم شیر خوارگی میں ان سے اپنی خوراک حاصل کرے لیکن پہلا مفہوم زیادہ صحیح ہے پھر العقبہ گھاٹی کو کہتے ہیں یعنی وہ راستہ جو پہاڑ میں ہو یہ عام طور پر نہایت دشوار گزار ہوتا ہے یہ جملہ یہاں استفام بیمانہ انکار کے مفہوم میں ہے افل اقتحم یعنی افلاقتحم العقبہ یعنی افلاقتحم القبہ کیا وہ گھاٹی میں داخل نہیں ہوا مطلب ہے کہ نہیں ہوا یہ ایک مثال ہے اس محنت و مشقت کی وضاحت کے لیے جو نیکی کے کاموں کے لیے ایک انسان کو شیطان کے وسوسوں اور نفس کے شہوانی تقاضوں کے خلاف کرنی پڑتی ہے جیسے گھاٹی پر چڑھنے کے لیے سخت جد و جہد کی ضرورت ہوتی ہے بہوالے فتح القدیر پھر مص غباطین مجاعت مجن مطلب بھوک مطربہ مٹی والا یعنی جو فقر و غربت کی وجہ سے مٹی زمین پر پڑا ہو اس کا گھر بار بھی نہ ہو مطلب یہ ہے کہ کسی گردن کو آزاد کر دینا کسی بھوکے کو رشتے دار یتیم کو یا مسکین کو کھانا کھلا دینا یہ دشوار گزار گھاٹی میں داخل ہونا ہے جس کے ذریعے سے انسان جہنم سے بچ کر جنت میں جا پہنچے گا یتیم کی کفالت ویسے ہی بڑے اجر کا کام ہے لیکن اگر وہ رشتے دار بھی ہو تو اس کی کفالت کا اجر بھی دگنا ہے ایک صدقے کا دوسرا سلا رحمی کا اسی طرح حادیث میں غلام آزاد کرنے کی بھی بڑی فضیلت آئی ہے آج کل اس کی ایک صورت کسی مقروض کو قرض کے بوجھ سے نجات دلا دینا ہو سکتی ہے یہ بھی ایک گنہ فک رقبہ ہے پھر اس سے معلوم ہوا کہ مذکورہ اعمال خیر اسی وقت نافع اور اخروی سعادت کا باعث ہوں گے جب ان کا کرنے والا صاحب ایمان ہوگا پھر اہل ایمان کی صفت ہے کہ وہ ایک دوسرے کو صبر کی اور رحم کی تلقین کرتے ہیں پھر مسدیتون کی معنی ہے مغل قطن مطلب بند یعنی ان کو آگ میں ڈال کر چاروں طرف سے بند کر دیا جائے گا تاکہ ایک تو آگ کی پوری شدت و حرارت ان کو پہنچے دوسرے وہ بھاگ کر کہیں نہ جا سکیں سامعین کرام یہاں تک پوری ہوتی ہے سورت البلد اور آغاز ہوتا ہے ابھی صورت الشمس کا تو سورت و شمس ایک مکی صورت ہے اس کے آیات ہیں پندرہ اور رکو ہیں ایک تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ ہر الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے وہ شمس و سورج اور اس کی دھوپ چڑھنے کی قسم والقمر اذا ادہ ہے اور چاند کی جب وہ اس کے پیچھے آتا ہے جل ہے اور دن کی جب وہ سورج کا جلوہ دکھاتا ہے اور رات کی جب وہ اسے ڈھانپ لیتی ہے س میں یوں ہے اور آسمان کی اور جس نے اسے بنایا میں پوہے ہے اور زمین کی اور جس نے اسے بچھایا و نفس یوں میں سو ہے اور انسانی نفس کی اور جس نے اسے ٹھیک بنایا فعل میں فجو ہے پھر اس کی بدی اور اس کا تقوی اس پر الہام کیا میں ذکہ ہے یقیناً فلاح پا گیا جس نے نفس کا تزکیہ کیا وہ اور یقینا نامراد ہوا جس نے اسے آلودہ کیا قوم سمود نے اپنی سرکشی کی وجہ سے نبی کو جھٹلایا جب اٹھ کھڑا ہوا اس قوم کا بڑا بدبخت فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَا الله اللَّهِ وَسُقْيَاهَا تو انہیں رسول اللہ نے کہا اللہ کی اونٹنی کی حفاظت کرو اور اس کو پانی پلانے کی فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاہَا پھر انہوں نے اس کو جھٹلایا اور اونٹنی کی چیں کاٹ دیں تو ان کے رب نے ان کے گناہ کی وجہ سے ان پر تباہی ڈال کر سب کا صفایا کر دیا اور وہ اس تباہی کے انجام سے نہیں ڈرتا اور وہ اس تباہی کے انجام سے نہیں ڈرتا اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف یا اس کی روشنی کی یا مطلب ظحا سے دن ہے یعنی سورج کی اور دن کی قسم یعنی سورج کی اور دن کی قسم پھر یعنی جب سورج غروب ہونے کے بعد وہ طلوع ہو جیسا کہ پہلے نصف مہینے میں ایسا ہوتا ہے جیسا کہ پہلے نصف مہینے میں ایسا ہوتا ہے پھر یا تاریکی کو دور کرے ظلمت کا پہلے ذکر تو نہیں ہے لیکن سیاق اس پر دلالت کرتا ہے بھوال فتح القدیر پھر یعنی سورج کو ڈھانپ لے اور ہر سمت اندھیرا چھا جائے پھر یا اس ذات کی جس نے اسے بنایا پہلے معنی کی روح سے ماں مثبریہ ہے اور دوسرے معنی کے لحاظ سے بیمانہ من پھر یا جس نے اسے ہموار کیا پھر یا جس نے اسے درست کیا درست کرنے کا مطلب ہے اسے متناسب الاضا بنایا بے ڈھبا اور بے ڈھنگا نہیں بنایا پھر الہام کا مطلب یا تو یہ ہے کہ انہیں اچھی طرح سمجھا دیا اور انہیں انبیاء علیہ السلام اور آسمانی کتابوں کے ذریعے سے خیر و شر کی پہچان کروا دی یا مطلب ہے کہ ان کی عقل اور فطرت میں خیر اور شر نیکی اور بدی کا شعور ودیات کر دیا تاکہ وہ نیکی کو اپنائیں اور بدی سے اجتناب کریں پھر شرک سے معصیت سے اور اخلاقی آلائشوں سے پاک کیا وہ اخروی فوز و فلاح سے ہم کنار ہوگا پھر یعنی جس نے اسے گمراہ کر لیا وہ خسارے میں رہا دس سن تجسی سن سے ہے جس کے معنی ہے کسی چیز کو چھپا دینا دستاہا کے معنی ہوں گے جس نے اپنے نفس کو چھپا دیا اور اسے بیکار چھوڑ دیا اور اسے اللہ کی اطاعت اور عمل صالح میں نہیں لگایا پھر تغیان وہ سرکشی جو حد سے تجاوز کر جائے اسی تغیان نے انہیں تقزیب پر آمادہ کیا جس کا نام مفسرین قدار بن صالف بتلاتے ہیں اس نے ایسا کام کیا کہ یہ رئیس الاشقیہ بن گیا سب سے بڑا شقی بدبخت پھر یعنی اس اونٹنی کو کوئی نقصان نہ پہنچائے اسی طرح اس لیے اسی طرح اس کے لیے پانی پینے کا جو دن ہو اس میں بھی گڑبڑ نہ کی جائے اونٹنی اور قوم سمود دونوں کے لیے پانی کا ایک ایک دن مقرر کر دیا گیا تھا اس کی حفاظت کی تاکید کی گئی لیکن ان ظالموں نے پرواہ نہیں کی پھر یہ کام ایک ہی شخص قدار قد نے کیا تھا لیکن چونکہ اس شرارت میں قوم بھی اس کے ساتھ شریک تھی اس لیے اس میں سب کو برابر کا مجرم قرار دیا گیا اور تکذیب اور اونٹنی کی جو کوچے کاٹنی کی نسبت پوری قوم کی طرف کی گئی اور تقزیم اور اونٹنی کی کونچے یا کوچے کاٹنے کی نسبت پوری قوم کی طرف کی گئی اس سے یہ اصول معلوم ہوا کہ ایک برائی کا ارتکاب کرنے والے اگر ایک یا چند افراد ہوں لیکن پوری قوم اس برائی پر نکیر کرنے کی بجائے اسے پسند کرتی ہو اور ان کی پشت پر کھڑی ہو تو اللہ کے ہاں پوری قوم اس برائی کی مرتکب قرار پائے گی اور اس جرم یا برائی میں اور اس جرم یا برائی میں برابر کی شریک سمجھی جائے گی پھر فدم دم علیہ ان کو ہلاک کر دیا اور ان پر سخت عذاب نازل کیا پھر عام کر دیا یعنی اس عذاب میں سب کو برابر کر دیا کسی کو نہیں چھوڑا چھوٹا بڑا سب کو نیست و نابود کر دیا گیا یا زمین کو ان پر برابر کر دیا یعنی سب کو تہ خاک کر دیا پھر یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ ڈر نہیں ہے کہ اس نے انہیں سزا دی ہے کہ کوئی بڑی طاقت اس کا اس سے بدلہ لے گی وہ انجام سے بے خوف ہے کیونکہ کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو اس سے بڑھ کر یا اس کے ہی یا اس کے ہی ہو جو اس سے انتقام لینے کی قدرت رکھتی ہو سامعین کرام یہاں تک سورت الشمس اپنے انتہا تک پہنچتی ہے اور اب آغاز ہوتا ہے سورۃ اللیل کا تو سورت اللیل ایک مکی صورت ہے اس کے آیات ہیں کس اور رکوع ہیں ایک تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ, الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے رات کی قسم جب وہ چھا جائے ون نہری اذا تجلا اور دن کی جب وہ روشن ہو وما خلق الذكر والانثى اور اس ذات کی جس نے نر اور मादा پیدا کی ہے ان سعيكم لشتہ بے شک تمہاری کوشش باہم مختلف ہے فن تو فہم تو پھر جس نے اللہ کی راہ میں دیا اور ڈرتا رہا قبل حسن اور اس نے نیک بات کی تصدیق کی فسن سر تو یقیناً ان قریب ہم آسان راہ کی توفیق دیں گے وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَا اور لیکن جس نے کنجوسی کی اور پرواہ نہ کی وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَا اور اس نے نیک بات کو جھٹلایا فَسَنُ يَسِّرُهُونِ الْعُسْرَا تو اسے عن قریب ہم تنگی کی راہ کی سہولت دیں گے وما يغني عنه ماله اذا ترد اور جب وہ دو میں گرے گا تو اسے اس کا مال کوئی فائدہ نہ دے گا اندک ہدایت دینا ہمارے ہی ذمہ ہے اور بے شک آخرت اور دنیا ہمارے ہی اختیار میں ہے تیل بلاخر میں نے تمہیں بھڑکتی آگ سے ڈرا دیا ہے اس میں بڑا بدبخت ہی داخل ہوگا اللہ جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا وس اور بڑا متقی اس سے ضرور دور رکھا جائے گا التی جو پاک ہونے کے لیے اپنا مال دیتا ہے میلی اور اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں جس کا بدلہ اسے دیا جائے گو مگر صرف اپنے رب مگر صرف اپنے رب برتر کا چہرہ چاہتے ہوئے مال خرچ کرتا ہے اور یقیناً اللہ جلد اس سے راضی ہوگا اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف یعنی افق پر چھا جائے جس سے دن کی روشنی ختم اور اندھیرا ہو جائے پھر یعنی رات کا اندھیرا ختم اور دن کا اجالا پھیل جائے پھر یہ اللہ نے اپنی قسم کھائی کیونکہ مرد عورت دونوں کا خالق اللہ ہی ہے ما موصولہ ہے ممانہ الدی پھر یعنی کوئی اچھے عمل کرتا ہے جس کا سلا جنت ہے اور کوئی برے عمل کرتا ہے جس کا بدلہ جہنم ہے یہ جواب قسم ہے لشتہ شتیتن کی جمع ہے جیسے مریض کی جمع مرد پھر یعنی خیر کے کاموں میں خرچ کرے گا اور مہارم سے بچے گا پھر یہ اچھے صلے کی تصدیق کرے گا یعنی اس بات پر یقین رکھے گا کہ انفاق اور تقوی کا اللہ کی طرف سے عمدہ صلہ ملے گا پھر یوس کا مطلب نیکی اور الخصلت الحسنہ ہے یعنی ہم اس کو نیکی و اعتعت کی توفیق دیتے اور ان کو اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے جنہوں نے چھ غلام آزاد کیے جنہیں اہل مکہ مسلمان ہونے کی وجہ سے سخت اذیت دیتے تھے بہوال فتح القدیر پھر یعنی اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرے گا اور اللہ کے حکم سے بے پرواہی کرے گا پھر یہ آخرت کی جزا اور حساب کتاب کا انکار کرے گا پھر رس تنگی سے مراد کفر و معسیت اور طریق شرح ہے یعنی ہم اس کے لیے نافرمانی کا رستہ آسان کر دیں گے جس سے اس کے لیے خیر و سعادت کے رستے مشکل ہو جائیں گے قرآن مجید میں یہ مضمون کئی جگہ بیان کیا گیا ہے کہ جو خیر و رشد کا رستہ اپناتا ہے اس کے سلے میں اللہ اسے خیر کی توفیق سے نواز دیتا ہے اس کے سلے میں اللہ اسے خیر کی توفیق سے نواز دیتا ہے اور جو شر و معصیت کو اختیار کرتا ہے اللہ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے اللہ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے اور یہ اس تقدیر کے مطابق ہی ہوتا ہے جو اللہ نے اپنے علم سے لکھ رکھی ہے بحال تفسیر ابن کثیر پھر یہ مضمون حدیث میں بھی بیان کیا گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم عمل کرو ہر شخص جس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے وہ اس کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے جو اہل سعادت سے ہوتا ہے اسے اہل سعادت والے عمل کی توفیق دے دی جاتی ہے اور جو اہل شقاوت سے ہوتا ہے اس کے لیے اہل شقاوت والے عمل آسان کر دیے جاتے ہیں بحال صحیح البخاری حدیث نمبر چار ہزار نو سو انچاس پھر یعنی جب جہنم میں گرے گا تو یہ مال جسے وہ خرچ نہیں کرتا تھا کچھ کام نہ آئے گا پھر یعنی حلال اور حرام خیر اور شر ہدایت اور ضلالت کو واضح اور بیان کرنا ہمارے ذمے ہے جو کہ یہ جو کہ ہم نے کر دیا ہے پھر یعنی دونوں کے مالک ہم ہی ہیں ان میں جس طرح چاہیں تصرف کریں اس لیے ان دونوں اس لیے ان کے یا ان میں سے کسی ایک کے طالب ہم سے ہی مانگیں کیونکہ ہر طالب کو ہم ہی اپنی مشیت کے مطابق دیتے ہیں پھر اس عائد سے مر جیا فرقے نے جو ایک باطل فرقہ گزرا ہے اس سے دلال کیا ہے کہ جہنم میں صرف کافر ہی جائیں گے کوئی مسلمان چاہے کتنا ہی گناہگار ہو وہ جہنم میں نہیں جائے گا لیکن یہ عقیدہ ان نصوصِ کے خلاف ہے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت سے مسلمان بھی جن کو اللہ تعالیٰ کچھ سزا دینا چاہے گا کچھ عرصے کے لیے جہنم میں جائیں گے پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملائکہ اور دیگر صالحین کی شفاعت سے نکال لیے جائیں گے یہاں حسر کے انداز میں جو کہا گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ پکے کافر اور نہایت بدبخت ہیں جہنم دراصل انہی کے لیے بنائی گئی ہے جس میں وہ لازمی اور حتمی طور پر اور ہمیشہ کے لیے داخل ہوں گے اگر کچھ نافرمان قسم کے مسلمان جہنم میں جائیں گے تو وہ لازمی اور حتمی طور پر اور ہمیشہ کے لیے نہیں جائیں گے بلکہ بطور سزا ان کا یہ دخول عارضی ہوگا بھوال فتح القدیر پھر یعنی جہنم سے دور رہے گا اور جنت میں داخل ہوگا پھر یعنی جو اپنا مال اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرے گا یا کرتا ہے تاکہ اس کا نفس بھی اور اس کا مال بھی پاک ہو جائے پھر یعنی بدلہ اتارنے کے لیے خرچ نہ کرتا ہو پھر بلکہ اخلاص سے اللہ کی رضا اور جنت میں اس کے دیدار کے لیے خرچ کرتا ہو پھر یا وہ راضی ہو جائے گا یعنی جو شخص ان صفات کا حامل ہے اللہ تعالیٰ اسے جنت کی نعمتیں اور عزت و شرف عطا فرمائے گا جس سے وہ راضی ہو جائے گا اکثر مفسرین نے کہا ہے بلکہ بعض نے اجماع تک نقل کیا ہے کہ یہ آیات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہیں اور وہی اس سے مراد ہیں دیکھیے مباحث فی علوم القرآن مباحث فی علوم القرآن دراسات فی علوم القرآن الكریم سفر نمبر پانچ سو اکانوے پانچ سو تاہم بعض علماء العطقا کو عموم پر حمل کر کے قاعدہ العبرت و لا بخصوص سبب مطلب لفظ کے عموم کا اعتبار ہوتا ہے سبب نظول کے خصوص کا نہیں کے تحت کہتے ہیں کہ جو بھی ان صفات عالیہ سے متصف ہوگا وويبقى بارگاه الهی میں ان کا مسداق قرار پائے گا وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین